ہو دیا پر دیا رت مشرف گر کے شد جان خدارا کرم بار کن نیم جانی بے بت گن احوان محمد راخبر کن مشال ایک کالر شامل کرتے ہیں ناظرین دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہلو جی Hello. اس... جی اسلام علیکم. السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون کہاں کہاں سے بات کر رہے ہیں جی, جی آپ جی کی آواز رہی آ رہی, رہی, رہی ہے, ہے. جی جی فرمائیے جی جی میں ہولڈ پہ ہوں جی ہولڈ پہ رہے گا آپ کی آواز آ رہی ہے ہیلو لائن uh, میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب سگریٹ اور پان کی بات ہو رہی تھی مہذب ہونے کے حوالے سے جی جی. جی. تو اس کو ہم ٹھیک ہے مبارک جیسے مفتی صاحب نے فرمایا لیکن یہ کہ اس کو غیر مہذب تو کہا جائے گا جی اس کی آپ مثال دیکھیں کہ کسی بھی چھوٹے بھائی کو آپ دیکھیں گے اس کا بڑا بھائی سامنے سے گزرے گا وہ سگریٹ پھینک دے گا جی یا والد صاحب گزریں گے وہ نہیں پیے گا جبکہ وہ اپنے والد کے سامنے بڑوں کے سامنے پانی میں اس طرح نہیں کرے گا تو خود ایک انسان کے اندر سے اس کی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ میں اپنے بڑوں کے سامنے یہ کام نہ کروں جی اس لیے کہ یہ انسانی نکھار اور تہذیب کے خلاف ہے صحیح ایک نازم مختصر سا لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں نشے کے حوالے سے اور نشے کی بہت ساری صورتوں پہ ہم نے ڈسکشن کیا بہت ساری چیزوں کو مفتیان کرام نے حرام قرار دیا لیکن کچھ چیزوں کو حرمت کا حکم نہیں لگایا ہے مفتی صاحب اگر ایک کالر شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی سر عظمت بول رہا ہوں عظمت صاحب کیسے ہیں آپ بس سر اللہ کا شکر سر جی کیا کہیں گے جی سر پروگرام کا بہت اچھا خیال سر بہت شکریہ آ, جی سوال سر یہ کرنا تھا کہ سفر میں نماز جیسے نماز دیسے قصر پڑتے ہیں हुँ. اور اگر پوری نمک جائے تو وہ بند نگار ہوتا ہے اس طرح میں, میں آج تک مطلب ہے. اگر سفر میں روزہ رکھا جائے تو اس کے بارے میں سر. کیا حکم ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب حکا بہت سارے بزرگوں سے روایت روایت میں آتا ہے کہ بزرگ پیا کرتے حکا بھی اور سگریٹ ٹوبیکو اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے تو وہ تو بہت سے برگوں سبوں سے روایت ملتی ہے جی ہاں حکے میں دو چیزیں دیکھی جائیں گی ایک تو یہ کہ حکا اس انداز سے پینا کہ وہ صحت کے لیے باہر نہ ہو نہ ہو دوسرا اس میں ایسا تمباکو استعمال نہ کرنا جو منہ میں بدبو اور تغیر راہیا جس کو کہتے ہوں کہ جو مطلب کیفیت کو بدل دیتا ہے ویسا نہ ہو اگر ہو بھی بال کہ ایسا تمباکو یوز کرنے کے اس سے تھوڑا سا منہ میں بدبو سی پیدا ہو تو وہ کلی کرنے کے بعد پھر نماز کی طرف راغب ہونا چاہیے चीज़. تو اگر خوشبودار تمباکو کے ساتھ حکا پیا جائے اور اس حد تک پیا جائے کہ وہ باعث ضرر نہ ہو تو پھر اس میں شرم کو حرج نہیں ہے اور وہی اکابرین سے ثابت بھی ہے سگریٹ اور حکے हु, हु, کا ایک ہی حکم ہے حکم ایک ہی ہے اسی اعتبار سے کہ دیکھیں سگریٹ کے اندر خوشبو, خوشبودار سگریٹیں بھی ہوتی جب ہیں چاکلیٹ وغیرہ کے قسم کی بھی ہیں تو بدبو والی علمت تو ختم ہوئی اب وہی دیکھیں گے کہ اس صحت کے لیے باعث ضرور ہے کہ نہیں ہے اگر باعث ضرر ہے تو ہم مکرو قرار دیں گے ورنہ نہیں ٹھیک ہے بالکل اچھا وزو بہت سے لوگ کہتے ہیں سگریٹ پینے سے وزو جاتا رہے گا نہیں وضو ٹوٹنے کے اسباب میں سے سگریٹ پینا نہیں ہے وہ تو نجاست کا خروج ہے بدن سے جو ہوگا تب ہم وزو توڑنے کا حکم دیں گے پان اور گٹکے کے حوالے سے کیا کہیں گے پان کی مختلف شرعی حیثیتیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ تعین کیا جائے کہ کیا وہ جو پان آپ کھا رہے ہیں بہت ہی کثرت کے ساتھ اور ایسے اجزاء پر مشتمل ہے جو مضر صحت ہیں تو پھر تو اس کے اندر ناجائز کا حکم لگایا جائے گا کیونکہ میری معلومات کے مطابق یہ چمڑا رنگنے کا رنگ ہے یہ کتھے میں ملا کر اور یہ کتھا اس میں لگایا جاتا ہے اور انتہائی مضر صحت ہوتا ہے تو اگر بالکل اس قسم کے اجزا نہیں ہیں اور اتنی کثرت سے بھی استعمال نہیں کر رہے کہ وہ باعث سے ضرر ہو تو اس کا حکم وہی مباح والا ہو لیکن مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر تو گھی اور تیل میں بھی جو ہے وہ گریس میں کر دی جا رہی ہے مطلب اس طرح سے اگر پان کو کہیں گی مجرے صحت ہو گیا تو وہ تو ڈالنے والوں پر اس کے اوپر نہیں آئے گا نہیں یہ استعمال کرنے والے پر بھی آئے گا دیکھیں گھی اور میں فرق ہے گھی کے بغیر آپ گزار نہیں ہے آپ کھانا بنانے میں مجبور ہیں کہ گھی ڈالیں گے پان ایسی آپ کی مجبوری نہیں ہے کہ اس کو آپ نہ کھائیں تو آپ کو گزارا نہیں ہوگا لیکن کھانے والوں کے لیے تو ایسا ہی ہے نہیں وہ کھانے والوں نے اپنی ایک مجبوری بنا لی ہے ایک دیکھیں واقعی مجبوری ہوتی ہے گھی کے ہے ایک پانی کے اندر معاملہ ہے پانی بھی تو آج بعض وقت مضر بعض پانی ہے پینے کا پانی پ... اس میں بھی مزر آ رہا ہے وہ بھی مضر آ رہا ہے لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو وہاں پہ اگر روکا جائے گا تو شدید قوم حرج میں مبتلا ہو جائے گی وہاں پر بھی ہم یہ کہیں گے کہ آپ اچھے انداز سے کوئی گھی حاصل کر سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں تو بنائیے ٹھیک ہے ورنہ بھارت مجبوری ہے चीक. پان کے اندر وہ مجبوری نہیں ہے हुँ. اگر ایک طرح غلط چیز کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو ہم اس کی عادت کی وجہ سے شرح حکم کو تبدیل نہیں کریں گے चीक. ابھی جو گٹکے کا مسئلہ ہے کہ خود گورنمنٹ نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے हुँ. کہ انتہائی مضرے صحت چیزیں اس میں شامل کی جا رہی ہیں تو اب اسے ایک شخص کی صرف عادت یا راشکا کی بنا پر کیسے کہہ دیں گے اور مین پوری میں تو بہت زیادہ یہ اس طرح جی ہاں اس قسم کا تو اچھا. اب یہ ہے کہ اب اگر پھر نسیحی وہ صحت کے لیے مضر نہیں ہے اور حد دال, کی دال میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر دوست سوئے ہیں کہ وہ خوشبودار تمباکو کے ساتھ ہے یا بدبو دار تمباکو کے ساتھ ہے اگر ان میں بدبو کا سبب بنے تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو بدبو دار چیز کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے کیونکہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے صحیح تو یہ حکم خالی مسجد کے ساتھ میں اگر علت دیکھیں کہ جس سے م... م... لوگوں کو مسلمانوں کو اذیت ہوتی ہے فرشتوں کو بھی ازیت ہوتی ہے ان کی بدبو سے فرشتے ازیت محسوس کرتے ہیں صحیح. ایک کالر شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام تسلیم صاحب صاحب جی بات کر رہا ہوں کون صاحب کہاں سے بات کریں رہے ہیں خان بول رہا ہوں سے جی خان صاحب ہیں جی آپ جی اللہ کا شکر ہے جی میری طرف سے آپ کو اور مفتیانہ صاحب کو بہت بہت سلام ہو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں صبح دس بجے کام تک جو رات کو دس بجے جاتے ہیں اچھا تو آ کے اپنا آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم رات کو ایک بجے تک یعنی پاکستانی ٹائمس ہی بچ جاتے ہیں آپ کے اچھا اچھا صحیح صحیح بہت اچھا پروگرام ٹی جی. وی کو بہت بہت, بہت مبارکباد ہو بہت شکریہ اچھا آپ سے ایک سوال سوال پوچھنا ہے جی جی ہیلو جی کہیے جی ہم یہاں ریسٹورینٹ میں کام کرتے ہیں ریسٹورینٹ میں اچھا تو یہاں اکثر کھانے میں جو ہے نا استعمال کرتے ہیں تو غیر پھر جو کک ہوتا ہے اس کو تو چکھنا پڑتا ہے نمک وغیرہ یہ ہو جو مسالہ جات کہیں تو بات ہے صحیح دوسری بات یہ ہے کہ یہ تقریباً ہنڈریڈ پرسینٹ جو کرشن ہیں یہ لوگ, یہ لوگ نا हुँ. تو وہ خنگیر کا گوشت یہ استعمال کرتے ہیں کھاتے ہیں اچھا تو ہمیں بھی کہتے ہیں کہ یہ تو گوشت ہے آر لوگ کیوں دکھاتے ہیں ہم کہتے ہیں یار کہ ہم تو مسلم ہے ہمارے مذہب میں بنا ہے ٹھیک ہے ہم نہیں کھاتے بھائی وہ پوچھتے مماند کد کی وجہ کیا ہے زیر احمد عالم تو ہے نہیں کہ ان کو سیٹسفائی کر سکیں تو یہ یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ منع فرمایا گیا کیوں ضرور اور یہ بھی ہمارا یقین ہے اور آپ کا بھی ہم سب کا کہ اسلام میں اگر کوئی چیز منع ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی تو آپ کو ضرور ان شاء اللہ مفتیان اکرام سے اس سوال کا جواب ضرور لے کر دیتے ہیں جی مفتا سوال کافی سوال لے لیتے ہیں ایک تو یہ بھائی نے امریکہ سے کال کی تھی کہ ان کی زوجا امیریکن ہیں اور ان کو نماز پڑھنی نہیں آتی ہے جس میں دو صورتیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ وہ اگر ممکن ہو تو آپ گھر پہ جماعت کروائیے کیونکہ آپ کو پڑھنی آتی ہیں تو آپ آگے پڑھیں زوجہ پیچھے کھڑی ہو جائیں تو اب وہ زوجہ کو قراط وغیرہ تو کرنی نہیں ہوگی हुँ. ان کو بس یہ تلقین کر دیں کہ جہاں سنا پڑھنی ہے رکو ہے سجود ہے اتحیات کے تمام مقامات ہیں اس کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہے ذکر الہی کرتے رہیں اور سیکھنے کی کوشش بہرحال جاری رکھیں اور برس اگر وہ منفرد نماز ادا کر رہی ہیں تب بھی فقہ اسلام کے یہی قول ہے کہ وہ پوری نماز کو سبحان اللہ سبحان اللہ سے ادا کریں یہ سفر پہ چلے گئے جماعت نہیں قائم ہو سکتی ہے گھر میں تو پوری نماز سبحان اللہ نے ذکر الہی سے کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالی جب تک وہ عذر میں ہیں ان کی نماز اللہ تعالی قبول فرمائے گا دوسرے نے کہا کہ اگر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں تو کیا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے تو ضروری اگر فرض یا واجب کے معنی میں لے کر کہہ رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے ہاں الحمد سے پہلے بسم اللہ کا پڑنا مستحب ہوتا ہے اور سورج سے پہلے پڑھنا سنت کریمہ ہوتا ہے ایک بھائی نے کہا کہ ہم نے ایک زمین لے لی اس کے ایڈوانس گویا کے دے دیا اور وہ قبضے میں آ گئی ہم اسے رینٹ پر دے سکتے ہیں بعد میں پیمنٹ اس کی ادا کرتے رہیں تو دیکھیں ایک ہوتا ہے قانونی لحاظ سے زمین ہمارے قبضے میں مکمل طور پر آ جانا یہ کاغذی کارروائی پر مشتمل ہوتا ہے جب آپ فل پیمنٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے نام کر دی جاتی ہے دیکھیے ہمارے مذہب اسلام سے اس کے اعتبار سے اور شرح تعلیمات کے اعتبار سے جب ایجاب و قبول ہو جاتا ہے ایک شخص آفر کر رہا ہے آپ تو اس کو قبول کر لیے یہ ایجاب و قبول ہے جب یہ تمام ہو جاتا ہے تو فوراً بے کا حکم نافذ ہوتا ہے اور حکم یہ ہے کہ آپ اسے پیسے دیں اور وہ زمین چیز کو آپ کا آپ کے حوالے کر دیں مالک ہو جاتے ہیں تو گویا کہ اگر آپ نے ایڈوانس بھی دیا ہے تو آپ زمین کے مالک ہو گئے اگر اس نے قبضے بھی دے دیا تو اس کو آپ آگے بیچ بھی سکتے ہیں اور اس کو رینٹ پہ بھی دے سکتے ہیں اور رینٹ آپ کے لیے شران بالکل جائز ہے اس میں سود والا کوئی ان شامل نہیں ہے رمضان میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک ریسٹورنٹ والا میں لے لیتا ہوں پہلے کہ کھانے میں شراب ہے تو وہ چکھے گا کیا کرے وہ تو یہ دیکھیں شران بالکل جائز نہیں ہے اس قسم کی نوکری کے جس میں انسان حرام چیز چکھنا اس کو لازم ہو اس کے لیے اگر یہ چاہیں تو یوں کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک غیر مسلم لڑکا رکھ لیں اس کو تھوڑی بہت تنخواہ دے دیں اور اس کو چکھائیں وہ ذائقہ بتایا اس تو پھر ٹھیک ہے لیکن اس کی ان کو اجازت نہیں مل سکتی ہے کیونکہ شراب حرام ہے خنجیر گوشت کی حرمت کی علت کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ خنزیر جو ہے اکثر صرف نجاست کھاتا ہے ٹھیک صرف نجاس تو اس کے گوشت میں اس نجاست اور گندگی کا اثر ہے ही. اور ہماری شریعت اس گوشت کے اثرات کو باقاعدہ تسلیم کرتی ہے اور ان کے برے اثرات سے لوگوں کو بچانا چاہتی ہے ही. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ جن جن جانوروں کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ ضرور کسی گندی اور بری صفت میں مبتلا ہے صحیح اور جن جانوروں کے گوشت کو حلال قرار دیا ہے ان میں اچھی صفات کو ہم سر آپ کو زیادہ نظر آئے گا تو اس لیے کہ گوشت کے ذریعے اس جانور کی بری صفات کے ہم بھی حامل ہو جائیں گے اس کے گوشت کو منع کر دیا گیا صحیح, صحیح ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ اور کیو ٹی وی آپ کے لیے یہ پروگرام پیش کر رہا ہے ماسٹر پینٹ تعوند سے کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات ہیں ہاں وعلیکم السلام میں بول رہا ہوں قاری احسان یہ جبل پور ایم پی انڈیا سے اچھا قاری صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے بہت بہت شکریہ اور یہ ایکٹیو ٹی وی میں دیکھ رہا ہوں دو تین سال سے جی جی اور یہ آپ کا شہری ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں بہت خوشی ہوتی ہے اور یہ یقین اللہ تباردالا کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے کہ اس کیو ٹی وی نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے جو برسوں سے ہم لوگ تمام علماء احرام نہ کر سکے یہ کیو ٹی وی ایک اکیلے اپنے دم پر کام کر رہا ہے اور یقیناً بہت بہت سنیت کا کام بھی ہو رہا ہے دن کا کام بھی ہو رہا ہے بہت, بہت بڑی خوشی ہوتی ہے آپ حضرات سے مل کر کے اور دیکھ کر کے آپ لوگوں کو ٹائم بھی دیکھ رہے ہیں اور تراوی کا بھی جو آج کل چل رہا ہے آپ کا جی ترجمے جی کے ساتھ ساتھ ہی بہت ہی اچھی بات ہے کہ لوگوں کو معلومات بھی ہو رہی ہے جی اور حضرت جی جو علامہ تاہر القادر صاحب جو ہیں ہی ہی ہی یہ واقعی ہمارے لیے اور پوری قوم کے لیے بہت بہت بڑی سرمایہ ہے اور, اور بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ جن کی وجہ سے دین اسلام کو اتنا بڑا کام ہوا فروغ ہوا ہے ہر ہر انسان کے دل میں ہر مومن کے دل میں ان کی بڑی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت جاگ اٹھی ہے لہٰذا آپ سے گزارش کریں گے کہ ان کو بھی اپنے پاس میں لے کے آئیے تو بڑے اچھے رہے گا ہم لوگ ان کے دیدار سے مشرف ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ کہ جو کہاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھانا جائے یہ مسئلہ بھی پوچھنا تھا حضرت سے کہ ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا بات ہے کہ علماء اکرام کیوں نہیں بیٹھ کر کے اتفاق رائے سے کام کر لیں تو صحیح. اچھا رہے گا کہ قوم بڑی فتنہ فساد میں پھیلتی ہے جی جی تو لہٰذا اس کا مطلب واضح فرما دے تو اچھا رہے گا ضرور انشاءاللہ قاری صاحب آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا الحاظ محمد یوسف میمن ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے یہ ذکر صبح نہیں کسی کا مقام ایسا یہ رفت مستعفی ہے نہیں کسی کا مقام ایسا جو بعد ذکر خد آہ اپ گل ہے ذکر خیر انام ایسا در نبی پر یہ عمر بی پہ ہو مجھ پی لطفے دوا کیا کہ در نبی پر یہ عمر بیتے سے ہو مجھ پی لطف دوا میسا مدینے والے کہیں مقامی وہ ان کے در پر قیام ایسا مدینے والے کہیں مقامی وہ ان کے در پر قیام ایسا لبو پو پہ میں نبی جمایا گورین پاپ ہایا پلان بھی جمایا کو پایا ہے مشکلوں کو پایا جو میری نبی کا ہے نام ایسا جو کھانے لیتا ہے مشکل نبی کا ہے نام ایسا مجھے کو دیکھو وہ بے ہی نواز کیا رہے ہیں دیکھو سلب لواد نمیر اللہ اللہ عمل ہے میرا کوئی ہے کام ایسا میرا کوئی امل ایسا نہ میرا کوئی ہے کام بلال تجھ پڑار جان کہ خود نبی نے تجھے خریدا بلال تجھ پرے سار کہ خود نبی تجھے خریدا نصیب ہو تو غلام ہو تو غلام ہے تو غلام لیسا سوال کیا کہہ رہے نقیب ہو تو نقیب ایسا غلام ہو تو غلام لیسا نماز افسار جب پڑھائی امبیا ہو بولے نماز جب پڑھائی تو بولے نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا بالا نماز ہو تو نماز وعلیکم السلام السلام تسلیم بھائی میں ملک شکیل احمد عمل بول رہا ہوں سعودی ڈیویو سے جی ملک صاحب میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک آدمی کو بل فرض حقیقت میں ایسا نہیں ہے بل فرض میں نے ایک آدمی کو گندم دی کچھ عرصہ پہلے اس وقت گندم کی قیمت تھی چار سو روپے من اچھا اب پانچ سال تقریبا پانچ سال کے بعد اب گندم کی قیمت ہے چار ہزار روپے من ٹھیک ہے تو یہ جو وہ آپ مجھے واپس کرے گا پانچ سال بعد تو یہ جو چھتیس سو روپئے اضافی ہے ہیلو جی جی آپ کی آواز آ رہی چتیس سو روپے اضافی ہے یہ حلال ہے کہ حرام اگر حلال ہے تو جو بینک میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ کیوں حرام ہے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا موسی صاحب سوالات بھی اکٹھے ہوئے میں ہیں کافی اور دو چیزیں ٹاپک کے حوالے سے جو باقی ہیں نسوار اور ایک شیشہ شیشہ بہت زیادہ ہمارے عام ہو گیا اور ہر ریسٹورنٹ میں چھتوں پر اور اس طرح شروع ہو گیا دیکھیں مسئلہ ان میں بھی نسوار اور شیشہ میں دونوں میں وہی چیز ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ نشے کی حد تک نہیں پہنچتے اور باعث ضرر نہیں ہے تو ان کو مباہ کے حکم میں رکھیں گے نہ گناہ نہ ثواب اور اگر یہ حد نشہ تک پہنچتے ہوں حرام اگر باعث ضرور ہوتے ہوں تو مکروف کولڈ میں بھی سونا کافی آج کل نشہ آور چیزیں شامل کی جا رہی ہیں اور سگریٹ کے ٹوبیکوز پہ شراب چھڑکی جاتی ہے لیکن اس میں اصول شرائط بس یہ ہے اصول یاد رکھیے گا کہ کسی چیز کو ناپاک قرار دینے کے سلسلے میں شریعت اس وقت اسے ناپاک قرار دینے کی اجازت دے گی یا تو آپ نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اس چیز ملی ہے یا آپ یا وہ کمپنی خود یہ بتائے کہ ہم اس چیز میں یہ ملاتے ہیں ٹھیک ہے یا تیسرا کوئی ایک نیک پرہزگار ایسا شخص جو ظاہر میں بھی بالکل شریعت کے مطابق ہو اور اس کا کوئی کام آپ کے نزدیک خلاف شراب کو نظر نہیں آ رہا وہ یہ خبر دے کے ایسا ہے اگر ان تین ذرائع سے خبر نہیں ملتی تو کوئی احتیاط کرنا چاہے تو ٹھیک لیکن ہم اس کے اوپر حکم حرمت نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے جو سوالات ہیں اس کے جوابات ایک تو یہ پوچھا تھا کہ رمضان میں یہ نماز جو قصر پڑھتے ہیں دو رکھت ہیں اگر ہم پوری پڑھ لیں تو گناگار ہوں گے لیکن روزوں کے اندر ہم نہ رکھیں تو ٹھیک اگر رکھ لیں تو گناگار کیوں نہیں ہوتے ہیں <تصفح> یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں تو مت لفن قصر کا حکم دیا اس میں کوئی دوسری آپشن ہمیں نہیں دیا کہ تم اختیار کر لو لہٰذا وہاں تو ہمیں دو ہی پڑنی ہوں گی چار پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے اور روزوں کے اندر اللہ تبارک و نے جہاں رخصت دی وہیں آگے شاد فرمایا وام خیر اللہ کہ اگر یہ کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے حالت سفر میں بھی بہتر ہے اس لیے بخاری کی روایت ہے کہ سابق بیان فرماتے جب ہم غزوات میں دوران رمضان جاتے تھے تو بعض لوگ روزہ رکھتے تھے بعض نہیں رکھتے تھے رکھنے والے نہ رکھنے والوں کو ملامت نہیں کرتے تھے نہ رکھنے والے رکھنے والوں کو ملامت نہیں کرتے تھے جہازہ اجازت ہوگی صحیح لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ پوچھا اس میں سب سے پہلے تو مختصر میں علت عرض کر دیتا ہوں کہ کیوں اس پر نماز کی حرمت کا یا فساد کا حکم لگایا جاتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب جماعت ہو رہی ہو تو مختدی کے لیے لازم ہے کہ صرف اپنے امام کی آواز پر ہی رکو و سجود کرے گا صحیح اگر غیر امام کی آواز پر رک و سجود کر کے اس کا گویا کہ لکمہ قبول کر لے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی <تصفح> اب وجہ اختلاف یہ ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب امام اسپیکر میں اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی آواز ختم ہو جاتی ہے اب یہ مشین کی اپنی آواز ہے جو آواز ہے جو اسپیکر کے ذریعے مختلف تک جا رہی ہے ایمام کی آواز نہیں ہے اس پر اگر رکو سجود ہوگا تو غیر امام کی آواز تو رکو سجود ہوا لہذا نماز فاسد ہوگی اور جو جن جو, جو جواز کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام خاموش رہے مشین بول کے تو ہے تو امام کی آواز کو آگے پہنچانے کا اعلی اور ذریعہ ہے زیادہ حقیقتاً لوگ امام کی آواز پر ہی رک و سجود کر رہے ہیں ان کے نزدیک جواز کا حکم ہے یہاں پہ نگاہ اٹھانے کے لیے جھگڑا اٹھانے کے لیے آسان سے رس کر دیتا ہوں اعلیٰ حضرت نے خود یہ اصول نقل فرمایا ہے کہ جب کسی ایک مسئلے پر اکثر فقہا متفق ہو جائیں علماء کی اکثریت اس طرف ہو جائے تو اسی کو اختیار کر لینا چاہیے تو آج 98% ایٹ مسجدوں میں اسپیکر پہ ہی نماز ہو رہی ہے اونلی 2% پرسینٹ کوئی آپ کو ایسی نظر آئیں گی جو نہیں ہو رہی ہے تو بہرحال وہ اگر احتیاط کی بنا پہ کر رہے ہیں تو ہم قابل ملامت تو نہیں کہیں گے لیکن بہتر یہ ہے کہ امت کو انتشار سے بچانے لیے اکثریت کی طرف رجوع کر لیا جائے تو بہتر ہے ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا اور کہاں سے بات سلیم بھائی میں انڈیا سے بات کرتا ہوں موبین بھائی جی موبین بھائی کیسے ہیں آپ کیسے الحمد للہ دعائیں آپ کی جی کیا کہیے گا اللہ کا شکر ہے آپ تین سال کے بعد فون لگائے میرا خوش آمدید آپ کو بس آپ کا پروگرام شہری ٹائم دیکھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ لوگ کو کامیاب رکھے اور صحت مند رکھے آمین آمین اور آپ کا یہ جو تراوی کا پروگرام آتا ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آ رہا ہے بہت شکریہ ابھی پہلی بار ہم نے ایسا پروگرام دیکھ رہے ہیں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 اگر میں صرف اپنی انفارمیشن کے لیے کلیکٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر کوئی فقیر کھلانا چاہے اس کے بجائے تو اس کا کیا ہوگا دو ٹائم کا ہوگا اور اگر امریکن پاکستان بھیج سکتے ہیں ہم اس کے پیسے ٹھیک تو یہ پوچھنا ہے ٹھیک ہے اگر بھیجیں گے تو امریکہ کے حساب سے پیسے بھیجیں گے یا پاکستان کی جیسے فقیر ڈھائی کلو کے حساب سے میں سمجھ گیا بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت کال کرنے جی مفتی صاحب جی ہاں شرع عزور کے ساتھ ہم نے عرض کیا کہ وہ شرعی عزور آئندہ مستقبل میں کبھی ختم نہ ہونے کا یقین بھی ہو صحیح. تو فیدیے کی صورت ہے اگر ایسا ہے کہ بعد میں افاقہ ہو جائے گا تو پھر ہی کرنی ہوگی بالکل اگر فیدیا دیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فقیر کو بھی کھلا سکتے ہیں تو با... کسی بالغ کو دو ٹائم اگر پیٹ بھر کے کھلا دیں گے تو فدیہ ادا ہو جائے گا اور پاکستان بھی پیسے بھیج سکتے ہیں لیکن حساب امریکہ والا ہوگا ایک بھائی نے ایک بھائی نے کیا تھا کہ گندم کو گندم کے بدلے ادھار بیچنا یہ کیسا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طویل بیان فرمائی جس میں یہ ہے ایک کہ مثلا بی مثلاً یدن بھی ید موضوعی چیزیں ہیں جن کو وزن کر کے بیچتے ہیں اگر ان کو آپ بیچنا چاہیں تو جینس کو ہم جنس کے بدلے میں بیچیں گے دوسرا نقد اگر ادھار بیچیں گے تو سود متحقق ہو جائے گا اب ان کا سوال یہ ہے کہ بینک کے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ دے کر اس پہ پر پروفٹ لیتے ہیں تو منع ہے گندم منع ہو گئی وہ اس لیے ہے کہ روپیہ موز موزوں نہیں ہے وزن کر کے نہیں بیچتے اس کو حکم ایک علی دہ حکم ہوگا ان محکامات کا مجھ جدا جانا ہے صاحب جو آج ایک بہت اہم ٹاپک پر ہم نے ڈسکشن کی ہے جب ایک چیز معلوم بھی ہے کہ صحت کی ہے آپ لوگوں نے فرمایا شریعت نے بھی اس کو ناڈیج کرا دیا حرام کے یہ کہ اس کے الہی کا نشہ محبت اللہ اور اس کے رسول کیا کیا کیا معرفت کا نشہ تو یہ اتنی چیزیں, چیزیں ہیں کہ اس کی طرف اگر ہم رجحان کریں رہا یہ کہ ختم کرنے کے اسباب تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ شروع کس طرح ہوئے اگر بری صحبت سے شروع ہوئے ہیں تو ان صحبتوں کو لازمی چھوڑنا پڑے گا صحیح صحیح قرآن یقین نے یہ اصول بتایا ہے زنا کو منع کیا مگر زنا سے قریب جانے کو بھی منع کیا کہ اس کی اس زنا سے قریب جانا بھی حرمت ہے اس صحبت سے بچا جائے جی ہاں بالکل اسی طرح یہ چیزیں جب ہم جانتے ہیں کہ ہماری عقل کو ہماری صحت کو ہمارے معاشرے کو چیز کو نقصان دے رہی ہیں تو ایسی ریاستوں میں حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ چیزوں کو بھرپور طور پہ کنڈین کریں اور اس کے ساتھ پابندی عائد کریں تو ہمارا معاشرہ ان مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے صحیح نازن جس طرح مفتی صاحب, مفتی صاحب نے فرمایا کہ ان تمام نشوں, نشوں کے مقابلے میں وہ نشہ جو عشق رسالت معاب آب صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا نشہ ہے کہ دنیا کا ہوش ہے نہ اقبا کا ہوش ہے کیا جانے کس جہاں میں تیرا بادہ نوش ہے کیا جانے کس جہاں میں تیرا بادانوش ہے اور کافی ہے یہ پتہ میری لوہے مزار پر کافی ہے یہ پتا میری لوہے مزار پر بے دم تیرا غلام ہے ہلکا بگوش ہے آج گفتگو نشے کے حوالے سے ہو رہی تھی اور آخری جو پیغام مفتی صاحب نے دیا کہ ان تمام نشوں کے سامنے آکار سلاۃ وسلام کی محبتوں کا نشہ دے کر دیکھیے وہ نشہ کیسا ہے وہ معرفت الہی کا نشہ کیسا ہے وہ اپنا کر دیکھیے وہ اختیار کر کے دیکھیے پھر لطف دیکھیے زندگی کا کہ آپ دنیا کے پیچھے جاتے ہیں لیکن جب آپ اللہ اور رسول کی طرف جائیں تو دنیا آپ کے پیچھے جاتی ہے آخر علیہ و سلام سے محبت کر کے دیکھیے ہم گفتگو آج جن نشوں کے حوالوں سے کر رہے تھے اس میں بہت ساری چیزوں کو جائز بھی قرار دیا گیا لیکن یقیناً اس کی جو اس کے اوب ہیں اس پر بھی بات ہوئی کہ مایوب لگتا ہے کہ ہم کسی چیز کو اپنی مجبوری بنا لیتے ہیں تو بہر طور وہ چیزیں جو حرام ہیں اس کو اس سے یقیناً اجتناب کرنا چاہیے پرہیز اس انداز میں کرنا ہے کہ اسے حرام جان کر کہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں آئیں گے ہم لوٹ رہے ہیں عظین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تصیم ساوری کے ساتھ آج کی سنہری بات چونکہ آپ پروگرام اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے آج کی سنہری بات روایات میں آتا ہے کہ دائی حلیمہ آقال سلاط السلام کو لوری سنایا کرتی اور آقال سلاۃ السلام کی رضائی بہن شیما آقال سلاط السلام کو لوری سنایا کرتی تھیں ولڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ڈبلو ایک بہت بڑا ادارہ ہے اس نے ایک تحقیقی رپورٹ جاری کی کہ لوری کے کیا اثرات بچے پر پڑتے ہیں آق علیہ سلاط السلام کی وہ سنتیں جس طرح آقل السلاط السلام کو دائی حلیمہ اور شیما کے حوالے سے روایات میں ملتا ہے کہ آق علیہ سلاط و السلام کو لوری سنایا کرتی ہیں اور خطیب پاکستان حضرت علامہ علامہ مولانا محمد شفیع کاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لوری لکھی ہوئی بہت مشہور ہوئی آج ولڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ بتا رہی ہے کہ اس لوری کے اثرات بچے پر کس طرح کے پڑتے ہیں بچہ جب لوری سنتا ہے تو ماں سے اس کی قربت کا احساس اس کے, اس کے قلب میں اور ذہن میں جاگنے لگتا ہے وہ بچہ جو اپنے والدین کے ساتھ بالخصوص اپنی والدہ کے ساتھ سوتا ہے اس کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور جو بچہ اپنی ماں کے بغیر سوتا ہے اس کے اندر احساس سے کمتری پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ بچہ ان ذہنی صلاحیتوں کو اپنی استعمال نہیں کر پاتا کہ جس طرح وہ بچہ جو اپنی ماں کی گود میں لوری سنتا ہوا سوتا ہے لوری ایک قربت کی علامت ہے محبت کی علامت ہوا کرتی ہے تو یہ محبت کی علامت اس بچے کی ذہنی صلاحیتوں نکھارنے میں بہت زیادہ موثر ثابت ہوا کرتی ہے آج ہمیں یہ میڈیکل سائنس بتا رہی ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ایک تحقیقی رپورٹ جاری کر کے آج بتا رہی ہے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ واری وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے یہ بات ہمیں بتا دی تھی پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس سائنس محمد کا پتا پوچھ رہی ہے کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں الحاج محمد یوسف میمن انشاءاللہ شاء اللہ آخر میں ماں کی شان میں کلام پڑھیں گے جس کی بہت زیادہ فرمائش کی گئی کل تک اپنے میزبان تسلیم صابری کو اجازت دیجئے تسلیمات مو کی جب تھکی سو جاتی ہے ماں موت کی میں جب تھکے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں موت کی آروش میں کے سو جاتی ہے ماں روح کے رشتوں کی یہ گہرا گہر چوٹ لگتی ہے ہماری اور چل ماں چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ہمارے اور ماں مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ تھے مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ تھے اپنے بچوں کے لیے نام رکو پھیلاتی ہے ماں اپنے بچوں کے لیے من کو فیسی ہے ماں کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کرے کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کریں جاگتی رہتی, رہتی ہے اور سو جاتی ہے ماں جی جا, جا. رہتی, رہتی دلی ہے آنکھیں اور بل سو جاتی ہے ماں مل پیار مل کہتے ہیں کسی اور ماں کا چیز ہے پیار کہتے ہیں کسی اور ماں سا پیار چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں کیا کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستو چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو دوستو جب مصیبت سر پہ آتی ہے تو یاد آتی ہے ماں جب مصیبت سر پہ آتی ہے تو یاد آتی ہے ماں عمر بھر گافی نہ ہونا پنجن کے ذکر سے عمر oh بھری